وأشهد أن محمدًا عبده ورحمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخصرون شك بكار سجى مومن اپنے شب و روز اس انداز میں دوسر کرتا ہے ترا لم عبادت وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے یہ درجہ یہ مرتبہ احسان کا مرتبہ ہے اور احسان کا مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی پوری زندگی میں اس کی مسجد بھی داخل ہے اور گھر بھی داخل ہے اس کا کاروبار بھی داخل ہے اس کی دکان بھی داخل ہے اس کا آفس بھی داخل ہے اس کے بیوی بچے بھی داخل ہیں یہ ایسے ہی گزارے کہ فین نہ ہواق فعلم تکن ترا ہو فعین عراق اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں ضرور دیکھا یہ بات بتانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب ایک مسلمان اپنا ظاہری لباس اپنی ظاہری گفتار اپنا چہرہ اپنی وضاحت اسلامی رکھتا ہے کلمہ گو ہے مسجد میں آتا جاتا نظر آتا ہے لیکن اس شخص سے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے لین دین کاروباری گفتگو اس شخص کے کردار سے ایسی بدبو آتی ہے اس شخص کے کردار میں ایسی شیطانیت ہوتی ہے اس شخص کے کردار میں ایسا گھٹیا پن ہوتا ہے کہ جس کی نوسط صرف اس کے جسم پر باقی نہیں رہتی یہ نحوست اس شخص کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہے دیکھنے والا دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کون ہے وہ بات صرف یہ کرے گا کہ یہ شخص داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے یہ شخص نمازی ہو کر دھوکہ دے رہا ہے یہ حاجی صاحب ہے حج کر کے آئے ہیں اور حاجی صاحب ہو کر لوگوں کو دو نمبر چیزیں بیچتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں حاجی نمازی داڑی والا یہ سارے القابات اس شخص کی شخصیت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ دین اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مؤثر کن پہلو جو پیش کیا ہے وہ اپنی چالیس سالہ تاریخ تھی جو آپ کی نبوت سے پہلے تھی میں کیا ہوں تمہارے درمیان کس طریقے سے زندگی گزاری ہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو سب نے ایک, با... ایک ہی بات کہی آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اسلام کی نیک نامی اسلام کی فلاح و بہبود اور اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے پیش پیش تھا اگر چالیس سالہ کردار اس بات کی گواہی نہ دے رہا ہوتا ولاکم تفق الغلی بلنگ دو منحول اگر آپ کا کردار ایسا نہ ہوتا آپ کی زبان میں سختی ہوتی آپ کے لہجے میں کڑواہٹ ہوتی تو آس پاس جو آپ مجمع دیکھ رہے ہیں یہ سارا تتر بتر ہو جاتا ہے سب چلے جاتے ہیں آپ کے پاس اس لیے مسلمان کو اپنے شب و روز اس انداز میں گزارنے چاہیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اپنے معاملات میں اس طریقے سے لوگوں سے پیش آئے گا کہ وہ دین اسلام کی بدنامی کا باعث نہیں بنے گا میری ذات میرا خاندان میرے ماں باپ میری نسل یہ سب چیزیں بعد میں ہیں اگر میں میرا خاندان بدنام ہوتا ہے اور اس میں اسلام کے لیے کوئی فخر کی بات ہے تو مجھے بدنامی قبول کر لینی چاہیے لیکن اگر میرے کسی کردار کی وجہ سے یا میرے کسی ناموری یا شہرت کی وجہ سے میرے خاندان کے نام کی وجہ سے حرف آتا ہے اسلام کے اوپر تو اس سے بڑھ کر بدنسی میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے اس سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت نہیں ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو جواب دے سکے کہ ہم کیا کر کے آئیں یہ بات معاملہ وہ معاملہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دھوکے بازی یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا کردار ہے جو بدنسیبی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے پھیل چکا ہے وہ لوگ جن کو ہم تانا دیتے ہیں کافر ہونے کا ان کے یہ دھوکہ دہی حد درجے کم ہے اور اس کی وجہ کوئی دین داری نہیں ہے اس کی وجہ بھی دھوکا ہے وہ یہ دھوکہ نہیں دیتے دھوکے کی بنیاد پر لیکن جہاں ان کو دھوکا دینے کا موقع ملے وہ پورا پورا دھوکا دیتے وہ دھوکے کی بنیاد پر دھوکہ نہیں دیتے صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم پاک باز ہیں ہم صاف ستھرے لوگ ہیں ہم زبان کے سچے ہیں ہم سودے کے پکے ہیں یہ باتیں بتانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ہم دھوکے باز ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ خود تو دیانتداری سے دور ہے خود دھوکہ دہی میں ملوث ہے اور ایسی قوم کو جو قوم دھوکے کی بنیاد پر دھوکہ نہیں دیتی اس قوم کو امانت دار سمجھتے ہیں امانت داری ہوتی کیا ہے اسلام نے یہ چیز ہمیں سکھائی کیسے اسلام کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی اسلام کے سرویے کو سمجھنا پڑے گا یہ آج کاروباری اعتبار سے یہ دنیا کے دیگر معاملات کے اندر دھوکہ دہی کی بات کرنا دیانتداری کی بات کرنا ان سارے اصولوں پر جب بات ہوتی ہے ان سارے اصولوں کی بنیاد ہم نے آج دنیا داری کے اصولوں پر رکھی ہے اقتصادی اصول ہمارے معیشت کے جو اصول ہیں وہ عالمی اصول ہیں جن کی بنیاد دھوکے نہ دینے کی بنیاد پر دھوکہ ہے اور ہم لوگ اس دھوکے میں آ چکے ہیں دین اسلام کے اور عالمی معیارات کے مطابق ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دھوکہ ہوتا کیا ہے دھوکے کی اقسام کیا ہے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دھوکہ فراڈ اسلام کی نظر میں کیا ہے معاشرے میں کیا ہے اور عالمی تجارتی اصولوں کے مطابق اس کی کیا حیثیت ہے ہم سے پہلے ایک قوم گزری ہے دین اسلام کے آنے سے پہلے قوم شعیب جن کا طریقہ کار انداز کاروبار کرتے ہوئے یہ تھا کسی کو کوئی چیز بیچتے تو کوشش ہوتی ہے اس میں ناپ تول میں کمی کر کے قیمت پوری اصول کی جائے کسی سے کوئی چیز خریدتے کوشش یہ ہوتی کہ اس سے کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ لیا جائے جن کے جن کے کردار کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک میں بارہا پڑھا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وح المقفین یہ لوگ جو لاب تو میں کمی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے کر بیوقوف بنا کر چیزیں بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں مقصد کیا ہے اپنا فائدہ اللہ وحیدہ کانو زنون یقرون جب کسی سے کچھ لینا ہے کوئی چیز خریدنی ہے کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نہیں یسفون پورا کا پورا لیں وحیدہ کالوں یفسرون جب کسی کو کوئی چیز تول کر وزن کر کے بیچنی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم کر کے بیچے نتیجہ کیا نکلا اس قوم کا ایک چیخ کی مارتی ایک چیخ آئی اس قوم کو ختم کر کے چلی شریعت نے دین اسلام نے ہمیں اس کے پورے پورے معیارات اور رسول بیان کیے دھوکے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے مشہور واقع ہے آپ نے سماعت فرمایا ہے جا کر ایک گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا بازار میں ڈھیر لگایا گندم بیچنے کے لیے اندر ہاتھ ڈالا اوپر خشک گندم تھی اندر گیلی گندم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا رات کو بارش ہوئی تھی گندم گیلی ہو گئی گیلی گندم کو میں نے نیچے کر دیا سوکھی گندم کو اوپر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے الٹ کیوں کام نہیں کیا گیلی گندم سامنے رکھتے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس میں کیا عیب ہے کیا برائی ہے اور آخر میں جملہ ارشاد فرما کے چلے گئے من غشنا فلیس منا من غشا فلیس منا تو شخص دھوکے بازی سے کاروبار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دھوکے بازی ہے کیا دھوکا ہے کیا فراڈ کیا ہے ہم ایک بات یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے ایک اصول یہ خاص طور سے دین دار طبقے میں بڑی معذرت کے ساتھ ہم دھوکہ دہی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کو اگر ہم نے زبان سے جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچی یہ دھوکا ہے کسی کو ہم غلط بیانی کر رہے ہیں یہ دھوکا ہے چائنا کی چیز جاپان کی بتا کر بیچ رہے ہیں تو شاید ہم سمجھتے ہیں یہ دھوکا ہے صرف یہ دھوکہ نہیں ہے ہم نے دھوکے کی اقسام سے ابھی تک واقفیت حاصل نہیں کی شریعت کی نظر سے عالمی اصولوں کے مطابق یا ہمارے رواج کے مطابق یہ دھوکا شاید نہ ہو لیکن شریعت دھوکے کی اقسام بہت ساری بیان کرتی ہے ہم بسا چیز سامنے لو، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں بیچنے کے لیے اس میں کوئی عیب ہوتا ہے کوئی برائی ہوتی ہے بتاتے نہیں چیز بک جاتی ہے خریدنے والا خرید کر چلا جاتا ہے وہ اپنے گھر چلا گیا ہم نے چیز بیچ دی ہم مطمئن تھے کہ میں نے تو چیز اس کو دکھائی تھی اس کے سامنے پیش کی تھی اس نے اپنی مرضی سے لی میں نے تو اس کو نہیں کہا کہ یہ چیز نہ لو یا لو اس کے سامنے تھی کوئی عیب تھا کوئی برائی تھی وہ خود دیکھنا چاہتا دیکھ سکتا تھا اس نے پسند کی شریعت اصولوں کے مطابق تجارت نہیں کرتی دین اسلام کے تجارت کے اصول ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من اس طرح شاطن ایک شخص جا کر بازار سے ایک بکری خریدتا ہے کوئی دودھ والا جانور خریدتا ہے اور وہ جانور ایسا ہے مسرا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بکری اور جانور دودھ والا بیچنے والا شخص اس جانور کے دودھ کو نکالنا روک دیتا ہے بیچنے سے دو تین دن پہلے سے تین دن, دن اس کا دودھ نہیں نکالے گا کہ بکری دودھ بھی زیادہ دیتی ہے تیسرے دن جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ بکری اپنی اصل حالت پر جب آئی تو پتا چلا اس بکری کا دودھ تو ہر ٹائم کے حساب سے اتنا نہیں ہے جتنا اس نے دو دن دیا سامنے اس شخص نے جو چیز پیش کی وہ درست تھی وہ سامنے حالت درست تھی اس بکری کے اندر دودھ زیادہ موجود تھا اس اس نے نے دو دو دن دن زیادہ دودھ دودھ دیا دیا بھی اب اگر دو دن کے بعد اس نے دودھ کم کر دیا ہے تو یہ قصور کس کا ہے اب یہ جو دھوکا پیدا ہوا ہے یہ دھوکا پیدا پہلے سے ہوا بیچنے والے کی طرف سے یہ دھوکا تھا شریعت نے اس موقع پر خریدنے والے کے لیے اختیار رکھا سودے میں جب کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے شریعت کا اصول ہے اس سودے کو نافذ کیا جائے اس سودے کو ختم کیا جائے تاکہ خریدنے والا اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے اور بیچنے والا اس قیمت سے فائدہ اٹھا سکے جب تک یہ سودا نافذ نہیں ہوگا بیچنے والا قیمت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا خریدنے والا چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس لیے اختیارات کو شریعت نے ختم کیا ہے اللہ یہ کہ مجلس کا اختیار ہو آپ نے کوئی چیز خریدی میں نے کوئی چیز بیٹھی میں یہاں بیٹھا ہوں آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری گفتگو چلی آدھے گھنٹے کے بعد چائے وائے پینے کے بعد میں نے کہا یار یہ مجھے چیز نہیں چاہیے واپس لے لو شریعت مجھے بھی کہتی ہے آپ کو بھی کہتی ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی کہ یہ چیز واپس ہوگی یہ خیال المجلس ہے مجلس ختم ہو گئی محفل ختم ہو گئی میٹنگ ختم ہو گئی وہ اٹھ کے اپنے گھر یہ اٹھ کے اپنے گھر یا یہ اپنی دکان پر وہ چیز لے کر چلا گیا یہ اختیار اب ختم ہو گیا اب اگر خریدنے والا چیز واپس لے کر آتا ہے شریعت کی روشنی میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کو اقالہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیچنے والا یہ چیز واپس لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل قیامت کے دن بہت ساری آسانیاں کر دے گا اللہ کے نمسوں کا فرمان ہے ضروری نہیں ایک ہے خیال ال شرط آپ نے ایک چیز خریدی آپ نے کہا یہ چیز میں دو دن استعمال کر کے دیکھوں گا سمجھ میں آئی تو میں لوں گا نہیں آئی تو میں نہیں لوں گا بیچنے والے نے اتفاق کر لیا دو دن بعد آپ واپس آئے آپ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ اتفاق اختیار بھی قابل قبول ہے اس کے مطابق یہ چیز واپس ہو دی. تیسری جو شریعت نے اس کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دھوکے کے ساتھ کوئی چیز بیچی جائے جب دھوکا دیکھ لیا گیا بتایا نہیں گیا زبان سے وہ چیز دھوکے کے اندر موجود تھی چیز کے اندر دھوکا موجود تھا ہم نے فنکاری یہ دکھائی جو اچھا ایک سیلز مین ہوتا ہے وہ تو خراب چیز کو خرابی کو چھپا کر چیز بیچ دیتی چیز بک گئی اب خریدنے والا آ کر لاکھ کہتا رہے کہ چیز خراب تھی میں نے واپس نہیں لی میں نے اس عیب کو قبول ہی نہیں کرنا میں نے تسلیم ہی نہیں کرنا ماننا ہی نہیں ہے کہ عیب یہ عیب تھا بھی شریعت نے اس دھوکے سے منع کیا جو چیز بیچو صاف صاف کر کے بیچو دھوکہ ہو گیا یہ بکری جو اس انداز میں بکی چلی گئی دو تین دن اس شخص نے دودھ استعمال کیا اب شریعت نے کہا فنشا ردھا چاہے یہ خریدنے والا اس سودے کو جاری رکھے رکھ لے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ بکری بھی مجھے قبول ہے کسی قیمت میں چاہے تو یہ بیچنے والے کو جا کر واپس کرے اپنی قیمت واپس لے کر آئے لیکن جب واپس کرے گا تو ساتھ ساتھ ایک ساخ کھجور کا ایک پیمانہ ہے عرب کے ہاں معروف اور مشہور تھا یہ بھر کر اسے کھجور کا بھی واپس ساتھ میں دے گا اس بکری کے کیوں دے گا اس لیے دے گا کہ اس نے دو دن تین دن جتنے بھی بکری نے اتنا دودھ دیا لہذا مجھے اتنی قیمت چاہیے خریدنے والا کہہ سکتا ہے اس میں اتنا نہیں اتنا ویسے موجود ہے لہذا شریعت اختلاف کو ختم کرنے کے فیصلہ کن بات بتائی دودھ جتنا بھی تھا دھوکا دینے والے تم نے دھوکہ دیا ہے یہ شکر کر کے دھوکے کے باوجود ادا کی, کی جا رہی وضاحت کی, کی, کی جائے ہمارے ہاں کے کچھ حضرات کو یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی حالانکہ سی بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ کے نہ سمجھ ہونے کے لیے کہ وہ کم عقل تھے نہ سمجھتے ان کو اللہ کے نبیسم کے فرامین سمجھ میں نہیں آتے تھے لہذا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو شریعت کے عام قاعدے اور قوانین کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ دودھ جتنا استعمال کیا گیا لہذا قیمت بھی اتنی ہی آنی چاہیے شریعت کے ضابطے تو یہ ہیں لہذا میری یہ وضاحت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ حدیث بالکل شریعت کے عین مطابق ہی نہیں بلکہ یہی شریعت ہے جو چیز شریعت کہہ دے وہی قاعدہ ہے وہی اصول ہے اور وہی ضابطہ ہے ہم شریعت کو بتانے والے نہیں کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے شریعت ہمیں بتائے کہ تمہارے جینے اور مرنے کے ضابطے ہی ہے ابو اریرا کو نا سمجھ کہنے والوں کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو اللہ کے نبی ان کا فرمان بھی ذکر کیا اور اس کے بعد جن کو فقح کا سردار کہا جاتا ہے صحابہ کرام میں خاص طور پر اور اپنے امام کی نسبت اس صحابی کے ساتھ خاص طور پر فقہ کے حوالے سے جوڑی جاتی ہے اس صحابی کا فتویٰ اللہ کے کا فرمانے اسی صحابی کی اپنی فتوی کے طور پر نقل کی ہے اور وہ ہے عبداللہ بن مسعود جن کا بیاین ہی یہی فتوا ہے اگر یہ چیز فقہ کی سمجھ کے خلاف ہوتی ابو وہ غیر فقی ہوتے تو عبداللہ بن ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے المہم یہ بات ایک طرف رکھ دیجیے بات آئیے اس بات کی طرف کہ دھوکہ دہی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دھوکے کا قانون ہے زبان سے کسی کو زبان سے دھوکہ دینا کسی کو جھوٹ بول کر چیز بیچنا یہ صرف دھوکہ نہیں دھوکہ یہ بھی ہے کہ کسی کو بیوقوف بنا کر عیب چھپا کر چیز بیچ دینا وہ عیب ظاہر نہیں کیا ہمیں پتہ ہے اس چیز کے اندر یہ عیب ہے میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہی یہ دھوکے کی تعریف ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ عیب میں نے اس شخص کے سامنے ظاہر کر دیا تو یا تو یہ شخص یہ چیز نہیں خریدے گا یا خریدے گا تو اس قیمت سے کم قیمت پر خریدے گا لہذا عیب ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز بک گئی وہ شخص یہ چیز لے کر چلا گیا وہ تو چلا جائے گا وہ شاید چیز رکھ بھی لے گا واپس نہیں آئے گا لیکن یہ مت سمجھیے کہ آپ کا سودا بک گیا آپ کے پاس قیمت آ گئی یہ بات جان لیجئے کہ آپ نے سودے کے ساتھ ساتھ اپنا دین ایمان سب کچھ بھیج دیا اللہ کی بارگاہ میں جب کل کھڑے ہوں گے تو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کسی کو دھوکا دے کر دین اسلام کو اپنے حلیے سے اپنے انداز سے اپنے کردار سے بدنام کر کے اسلام پر اٹھوا کر ہم یہ سمجھے کہ اپنے گھر میں ہم برکت لے کر جا رہے ہیں ناممکن بات ہے. ایک ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں ایک ایک بات کلیئر ہوتی ہے بتایا جاتا ہے اس میں کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے تجارت کرتے تھے کاروبار کرتے تھے انداز تجارت کیا تھا جو بھی چیز بیچتے دنیا کو بتاتے ایپ کھول کر دکھاتے اس چیز کا ایک ایک چیز کی وضاحت ہوتی ایک ایک ایپ دکھایا جاتا ایک ایک ایپ بتایا جاتا لوگوں نے کہا اس طریقے سے کاروبار کرے گا ساری زندگی فقیری ہو کر مر جائے گا کوئی تیرے سے کوئی چیز نہیں خریدے گا انہوں نے کہا کوئی شخص مجھ سے چیز خریدے یا نہ خریدے مجھے دنیا ملے یا نہ ملے میرا دین میرے پاس باقی ہے میں نے اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی دی کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا جو شخص مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آ رہا ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے میں اس کو دھوکہ کیسے دوں میں نے اس کے لیے خیر خواہ کرنی ہے جو چیز میں اپنے لیے لا د نفسی کامل ایماندار وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا اس دھوکے سے لہذا کسی کو کیسے وہ دھوکہ دے سکتا ہے, بن عبید تابعی مشہور تابعی ہے. ان کا ایک کاروباری ایک عجیب واقع ہے ان کے پاس دکان میں بکنے کے لیے چند کپڑے آئے جو عربی چبے ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے جببے تھے خوبصورت جبے تھے کچھ جببے تھے ان کی قیمتیں دو سو دھرم کے قریب تھی اور کچھ جب ایسے تھے جن کی قیمتیں چار سو دھرم تھی ڈبل کا فرق تھا اپنے بھتیجے کو تھوڑی دیر کے لیے دکان پر چھوڑ کر قیمتیں بتا کر کسی کام سے نکل کر گئے پیچھے سے ایک دیہاتی آیا اس نے آ کر سودا کیا سودے کے دوران دو سو دھرم والا جبا ان کے بھتیجے نے کاروباری فنکار تھا سیلس مین تھا جس طرح آج ہمارے یہاں دکاندار ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے کسی کو بے وقوف ڈبل قیمت میں چیز بیچ کر فنکار سمجھتے ہیں اس نے بھی ایسی فنکاری کی دو سو درم والا جبا اسے چار سو درم کے اندر چونا لگا دیا وہ بھی خوشی خوشی آرابی دیہاتی تھا لے کر چلتا بنا تھوڑا آگے وہ گیا واپس یونس بن عبید واپس آ رہے تھے راستے میں اس سے ملاقات ہوئی اس دیہاتی کو دیکھا وہ جب لے کر جا سمجھ گیا اس نے میری دکان سے خریدا ہے پوچھا اس نے کتنے کا لیا اس نے کہا چار سو کہا یہ سودا جو تم نے کیا سودا ہے اس جب کیرم کہا چار سو ہو یا دو سو جس علاقے سے میں آیا ہوں وہاں پر بکتا ہے اس نے کہا تمہیں چار سو کا ملے پانچ سو کا ملے اس کی قیمت دو سو درم ہے واپس چلو میرے ساتھ دکان پر لائے اپنی اس کو دو سو درم واپس دیے اور پھر اسے چلتا کیے بات یہاں ختم نہیں ہوئی پھر اپنے بتیجے سے مخاطب ہوئے اور اس کو مخاطب ہو کر اچھی خاصی باتیں بھتیجے نے بھی آگے سے جوابات کی. اس نے کہا جواب کو کیا تکلیف ہے نے نے لینے والے نے اپنی خوشی سے چار سو درم کا لیا ہے میں نے کوئی چھوٹ نہیں بولا کوئی سے دھوکہ دہی نہیں کی غلط بیانی نہیں کی پروفٹ تھا شریعت نے میرے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی منافع لینے کے لیے یہ منافع میرا منافع تھا اس منافع لینے میں آپ کیوں مجھے منع کرتے ہیں انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ کیا تم اس تمہیں کوئی شخص اتنے پروفٹ کے ساتھ یہ چیز بیچے اور تمہیں پتا چلے تم اپنے لیے اس بات کے لیے راضی ہو کہ تم اسے قبول کر لو اگر تم اپنے لیے راضی ہو تو ٹھیک ہے تم بیچتے رہو لیکن میں راضی نہیں یہ میری دکان ہے کوئی مجھے اس طرح سے ٹھوکا دے کر یا اتنا زیادہ منافع رکھ کر ایک چیز بیچے میں قبول نہیں کر سکتا لہذا مجھے دو سو گرم واپس کرنا ضروری ہے تاریخیں مٹا کر چیزوں کی تاریخیں تبدیل کر کے ایکسپائری ڈیٹ آگے بڑھا کر بیچ دوائی بک گئی مارکیٹ میں چلی گئی ایکسپائر دوائی ہے لوگ کھا رہے ہیں کوئی مر گیا کون حساب دے گا ہم تو فنکاری میں سمجھ بیٹھے ہم نے بڑا کما لیا کسی کو دھوکہ دے دیا کسی کو بیوقوف بنا دیا کاروباری معاملات کے اندر چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے چیزوں کے اندر کیا کچھ ہے اس کی تفصیلوں کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک عجیب دنیا ہے ایک عجیب معاملات ہے ہم تو یہاں مسجد اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کاروباری کھیل تماشوں سے تو ہمیں واقفیت ہی نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں کہ دھوکے دیے کس کس طریقے سے جاتے ہیں اور مصیبت آج کے دور میں ہے کہ دھوکا دینے کے بعد ان دھوکوں کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کس کس انداز سے بیوقوف بنایا کس کس انداز سے پیسہ کما کر لائے پیسہ کما کر گھر لے آئے یہ پیسہ گھر آ گیا پھر گھر پہ آ جانے کے بعد میاں بیوی بی کے جھگڑے اولاد کا باپ کا فرما بردار نافرمان یہ سارے مسائل گھر کے اندر رحمت کا اللہ کا نہ آنا پھر یہ ساری شکایتیں لے کر کسی عامل کے پاس پہنچتے ہیں بڑے مسائل ہیں کوئی تعویذ دے دیں کوئی مسئلے کا حل کرا دیں کوئی دم درود کر دیں بیوی بی نہیں مان رہی گھریلو جھگڑے ہیں اللہ کے نفظم کا یہ فرمان تجارت کرتے ہوئے یاد نہیں آیا فعن صدقہ و بینہ بوری کلہما فی بجمہ سچ اگر بولتے چیزوں کی وضاحت کرتے ایک ایک چیز کا ہے واضح ہوتا اس تجارت میں رب کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ون کتھا ما کضبا و قطما اگر یہ تجارت کرنے والے دو سودا کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ تو ہو گیا زبانی جھوٹ دوسری چیز مزید بیان کی چھپاتے ہیں یہ فیلی کام ہے زبان سے نہیں کیا دھوکا نہیں دیا زبان سے جھوٹ نہیں بولا لیکن انداز کاروبار اس قسم کا تھا کہ ایب چھپا کر دھوکا دے کر چیز بیچ دی فرمایا مفت برکت ہوں بریما ان دونوں کی جو سودا ہے اس کے اندر سے برکت تو اٹھا لی جاتی ہے پھر یہ پیسہ گھر ضرور جائے گا پیسہ اسے تعداد میں بہت زیادہ نظر آئے گا نوٹوں کی گنتی بہت زیادہ ہوگی لیکن یہی نوٹوں کی گنتی کبھی اسپتالوں میں کبھی ڈاکٹر کے پاس کبھی گاڑی کے اندر کبھی کسی چیز میں خرچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی برکت اس شخص کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آئے گی کیوں کیونکہ رب کے اصولوں کے مطابق اس نے تجارت نہیں کی اس رب کے اصولوں کے مطابق جو رب اس برکت کا مالک ہے جو رب اس برکت کو نازل کرنے والا ہے جو بر جو رحمت گھروں کے اندر برسانے والا رب ہے اس نے اس شخص کی بات کو نہیں سنا اس رب کی بات کو نہیں سنا ان دھوکوں کی اور اقسام بھی ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کاروباری نہیں ہیں جو لوگ نوکری پیشہ افراد ہیں جن کے یہاں نوکری کی کئی کام کاج کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں خاص طور پر سرکاری نوکری والے افراد ہم سمجھتے ہیں وقت پر آ جانا وقت سے پہلے اٹھ کر چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے چند منٹ پہلے چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں کیا ہوگا ہے حتیٰ کے حتہ کے یہ بات یاد رکھیے بعض علماء کے یہ تک فتح موجود ہیں ایسی جگہوں پر سرکاری عمارت ہے سرکاری جگہ ہے سرکار نے اگر مثال کے طور پہ آپ کے لیے پنکھا لگا دیا لائٹ لگا دی سب کچھ ہے اگر آپ وہاں کی بجلی استعمال کرتے ہیں اپنا موبائل فون چارج کرنے کے لیے بغیر اجازت کے تو یہ خیانت ہے دھوکا ہے حکومت کے ساتھ صرف حکومت کے ساتھ نہیں یہ معاشرے کے ایک ایک فرد کے ساتھ دھوکا ہے اپنے وقت کو پورا کیجئے اپنے وقت کے اوپر کام کیجئے جو کام دیا گیا ہے وہ کام کیجئے یہ بات یاد رکھیے تنخواہ اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک میں حلال طریقے سے نہ کماؤں اور حلال طریقہ یہی ہے کہ اپنے جس کے پاس نوکری کرتے ہیں جو آپ کا مالک ہے اس کے ساتھ خیر خواہ کے جذبے کے ساتھ کام کریں وہ آپ کو آپ کی تنخواہ دے رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ پر فرد ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کام کریں دھوکہ دہی کہ ہمارے معاشرے میں اور اقسام بھی ہیں ایک دھوکہ وہ دھوکہ ہے جو طالب علم ایک سٹوڈنٹ امتحانات کے دوران دھوکے سے پرچے حل کر کے پاس ہو جاتا ہے یہ بات صرف دینی مدارس کی نہیں کہ دینی کوئی دینی امتحان دے رہا ہے کوئی اسلامیت کا پرچہ ہے تو وہاں پر چیٹنگ کرنا حرام ہے باقی دیگر پرچے ہو رہے ہیں تو وہاں چیٹنگ کرنا جائز ہے شیخ حسین رحمہ اللہ کا فتویٰ بالکل شرعی مقاصد کے بالکل موافق ہے شرعی روح اس فتوے کے اندر موجود ہے اور یہ فتویٰ آج کے دور میں پھیلانے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ایسا شخص جس نے چیٹنگ کر کے پرچے امتحانات یہ چیٹنگ کر کے سند لی اس سند کے اوپر نوکری حاصل کی اس نوکری سے پیسہ کمایا وہ شخص یہ یاد رکھے اس سند پر حاصل کی گئی نوکری سے کمانے والا ایک ایک روپیہ اس کے لیے حرام ہے ایک ایک روپیہ حرام ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر یہ پیسہ کمایا ہے کیوں جھوٹ بولا ہے یہ شہادت یہ صنعت جو اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے یہ جھوٹا ہے کیونکہ سخت نے اس سرٹیفکیٹ کا وہ حل نہیں تھا اس نے چیٹنگ کر کے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا اس نے دھوکہ دے کر یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا دھوکہ دے کر اس کی بنیاد پر اب جو کچھ کمائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ حلال ہے وہ یہ سمجھے گا اگر یہ حلال ہے تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جا رہا ہے جس کا اختتام جہنم ہے کیسے جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خاص طور پر پورے معاشرے کے لیے اس دھوکے کی اقسام کو اور آگے لے کر بڑھیے اس دھوکے کو اور سمجھنے کی کوشش کیجیے ایک دھوکا وہ دھوکا ہے جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے اپنی اولاد کی تربیت نہ کر کے ایک دھوکا وہ دھوکا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو دیتی ہے جھوٹ بول کر کہاں گئے تھے جہاں گئے تھے وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ ماں باپ کو بتا جائے لہٰذا جھوٹ بول دو کہ فلاں جگہ پر تھا دھوکا دے دیا ماں باپ کو بات ختم ہو گئی معاملہ تو یہاں یعنی نمٹ گیا لیکن ان تھوکے کے بدلے میں نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان یہ ہے کل حکم راہین کل حکومت مسوراہ پہلی بات یہ یاد رکھو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر شخص سے اس شخص کی نگرانی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا بارگاہ الہی میں ایک مرد اپنے گھر کا نگران ہے اس سے اس کے پورے گھر کے متعلق مرد سے سوال کیا جائے گا اس گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے تیری اولاد نے کیا کچھ کیا ہے جواب دے یہ اولاد کہاں تھی رات کو دیر تک یہ اولاد موبائل میں کیا کچھ کرتی رہی اس کا جواب دینا باپ کی ذمہ داری ہے باپ کو پتہ ہونا چاہیے میری اولاد کیا کر رہی ایک عورت بل مرتھ رافی بئی تھی اہلیہ ایک عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی جو کچھ اس گھر کے اندر ہو رہا ہے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر بچوں کا باپ موجود نہیں ہے عورت اس کی نگران ہے ذمہ دار ہے اور اس عورت سے بھی کل قیامت کے دن رب کی طرف سے پوچھا جائے گا اس کے پورے پورے گھر کے متعلق کہ بتا اس گھر کے اندر کیا کچھ ہوا ایک خادم ایک نوکری کرنے والا اپنے مالک کے مال کے متعلق نگران ہے ذمہ دار ہے اور اس کل قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ فرمایا ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا ماں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالی اس کو بندوں کے اوپر کوئی ذمہ داری دیتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے سرکاری نوکری لگ گئی دیگر کوئی اور ذمہ داری ہے مالک نے دکان کا نگران بنا دیا کیشیئر بنا ہوا ہے لوگوں کو چیزیں خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے یہاں پر ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ مالک کو خوش کرنے کے لیے خراب چیز اچھی چیز بنا کر بیچ دی جاتی ہے مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کا خراب مال نکال کر اچھے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ مالک خوش ہو جائے اس مالک کو خوش کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حقیقی مالک ناراض ہو جائے اس حقیقی مالک کی پہلے فکر کیجیے سچ بولیے وہ حقیقی مالک راضی ہے یہ چھوٹے موٹے مالک جو یہاں بیٹھے ہیں نظر آتے ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ان مالکوں کی اس مالک کے سامنے کوئی اوقات نہیں وہ مالک آپ کے جسم وجود کا آپ کی سانسوں کا آپ کی آنکھوں کا آپ کے دل کا آپ کی سوچ کا ہر چیز کا مالک ہے وہ لمحے میں چاہے آپ کو اندھا بہرا گونگا بنا کر چھوڑ سکتا ہے یہ مالک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ مالک آپ کا حقیقی مالک ہے لہذا اس مالک سے ڈر ہے فرمایا کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی رائیاں پر کچھ لوگوں پر نگران بنتا ہے اس کو کچھ ذمہ داری ملتی ہے وہ ہوا غاشن مصیبت یہ ہے کہ وہ شخص دھوکا دینے والا ہے وہ شخص فراڈیا ہے لوگوں کو انتظار کروا رہا ہے لوگوں کو بٹھا کے اپنی سیٹ سے غائب ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں رن رہے ہیں اس کو چائے پینی ہے اس کو باتیں کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے کاروبار کے اندر مالک کو خوش کر کے بیوقوف بنا کے لوگوں کو چیزیں بیچتا رہا ایکسپائر چیز نکال دی خراب چیز بیچ دی خراب چیز لوگوں کو بے وقوب بنا کے کر کام کرتا رہا فرمایا نتیجہ کیا ہے یہ مالک ناراض ہو گئے پیسہ جیب میں آ گیا دنیا اچھی گزر گئی اللہ رم اللہ علیہ الجنا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا نمبر تیس تیسرے نمبر پر یہ بات بھی سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو موقع فراہم کرتا ہے ماں مینعدین علی امر المسلمین مسلمانوں کے کسی معاملے کا وہ ذمہ دار بنتا ہے چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہے مسجد کا صدر ہے مسجد کا امام ہے مسجد کا خطیب ہے مؤذر ہے چوکیدار ہے باہر کوئی اور کام ہے اس کا کوئی بھی ذمہ داری اس کو ملی کوئی بھی ذمہ داری نصیب ہوئی کسی بھی معاملے میں کاؤنسلر ہے صدر ہے وزیر ہے کسی بھی مرحلے کا بن آپ دن کوئی بھی بندہ ہے مسلمانوں کے کسی بھی معاملے سے اس کو کوئی کام مل جاتا ہے فرمایا اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے غریبوں سے حاجت مندوں سے ان کے لیے دروازہ اس کا نہیں کھلتا کسی کی بات سننے کو وہ تیار نہیں کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں معاملات حل نہیں ہو رہے معاملات ختم نہیں ہو رہے اس نے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر رہا لوگوں کے مسئلے سن نہیں رہا یہاں وہ سن نہیں رہا کل اللہ اس کی نہیں سنے گا یہاں وہ مسئلے حل نہیں کر رہا کل اللہ اس کے مسئلے حل نہیں کرے گا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی پردہ فرما لے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کی نہیں سنے گا یہ اللہ کا قانون ہے اور قانون یہ ہے کہ جیسا لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا جواب دو گے منافقین یخادعون اللہ عملہ خادعون ایمان کے معاملے میں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے ایمان اپنا ظاہر کر کے دل میں کفر چھپا کر سمجھتے تھے ہم نے رب کو دھوکا دے لیا اللہ نے فرمایا یہ رب کو نہیں دھوکا دھا ہے وہ خادعوں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے اور اللہ ان کو دھوکا دے رہا ہے اللہ ان کے ساتھ جو حشر کرے گا کل قیامت کے دن کہ ان کو جنت دکھا کر پھینکے گا جہنم کے اندر نظر ان کو جنت آئے گی سامنے سورہ حدید کے اندر اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایک دروازہ ان کو دکھایا جائے گا کہ بعد جنہوں رحمت و العذاب ایک طرف اس کے ان کو رحمت نظر آ رہی ہوگی لیکن در حقیقت اس دروازے سے ان کو جہنم کا عذاب فراہم کیا جائے گا دنیا میں بندوں کے ساتھ رب کی مخلوق کے ساتھ دھوکا دے دے کر پیش آتے رہو گے کل رب کی طرف سے کسی ایسے دھوکے سے انسان درکنار نہ ہو جائے کہ رب بھی اعمال دکھا کر اعمال سامنے لا کر نیک اعمال اور پھر ان کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دے کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا اس نے اس کو گالی دی تھی اس نے اس کو مارا تھا یہ نیکیں اٹھا کر ان کو دے دو یہ بھی ایک دھوکا ہوگا جو کل قیامت کے دن ایک ایسے غریب کلاش فقیر کو ملے گا مفلس کو ملے گا کہ جو دنیا میں لوگوں کو دھوکا دے دے کر بارگاہ الہی میں پہنچا تھا اپنے اعمال ساتھ میں لے کر نمازی بھی تھا داڑھی بھی تھی پائنچے بھی ٹکنوں سے اوپر تھے لیکن کاروبار کے اندر گھر بار کے معاملات کے اندر دھوکے سے کام کاج کرتا رہا بے وقوف بڑھاتا رہا لوگوں کو. بس یہ کہتا تھا میں ہاتھ وہاں وہاں لوگوں کو چونے لگا کر خوش ہوتا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ فنکاری ہے آج کے کاروبار کا طریقہ کار یہی ہے اس انداز میں اگر کاروبار نہیں کیا تو میں خود بھی پھوکا مر جاؤں گا کام کاج نہیں ہو سکتا کاروبار नहीं हो سکتا इस بغیر دھوکے کے. یہ باتیں کر کر کے وہ چلا گیا بارگاہ الہی میں جب وہ پیش ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے ساتھ بھی یہی اسی قسم کا دھوکا ہوگا نیکیاں اس کی ہوں گی اعمال اس کے سامنے ہوں گے پھر ایک شخص آئے گا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے مارا تھا اس نے مجھے گالی دی تھی اس کے انہیں نیکیوں کو نمازوں کو روزوں کو زکوۃ کو حج کو حاجی صاحب حاجی صاحب کا حج بھی چلا گیا نمازی کی نمازیں بھی چلی گئیں تسبیحات میں دی وہ ساری تسبیحات ہاتھ لٹ گئی سب کچھ اعمال برباد ہو گئے صرف کس بنیاد پر اسی بنیاد پر کہ اس نے اسلام کو محدود دین سمجھا تھا اس نے اسلام کو انت تعبد اللہ کا ترافر کی عبادت اس نے اس انداز میں نہیں کی کہ رب کو دیکھ رہا تھا یا رب اسے دیکھ رہا تھا یہ تصور اس کے دل و دماغ میں جب تک پیدا نہیں ہو سکا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نکلا لٹ گیا برباد ہو گیا اس کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا یہ لوگوں کو دھوکا دیتا رہا اس کے ساتھ بھی دھوکا ہوتا رہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توقی دے اقول قولیا رحمۃ العن الحمد علی له علی ان لا الہ الا اللہ علیہ و شکر اللہ علیہ واشد اللہ وشد العدیم الشانی واشد الحمد وسلم رسول صلی اما بعد انسان فطرتَََََ ایماندار ہے دھوکہ وہ سیکھتا ہے دھوکے کی تربیت اسے ملتی ہے اگر اس دھوکے کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادی تین وجوہات کہہ لیں تین طریقے کہہ لیں معاشرے سے تربیت کے طور پر اس دھوکے کو ختم کیا جائے مجھے کوئی دھوکہ دیتا ہے تو پلٹ کر مجھے اس کو دھوکہ دینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے شریعت نے تعلیم نہیں کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے مجھے بے وقوف بنا رہا ہے تو ضروری نہیں میں اسے پلٹ کر دھوکہ اس کی اس برائی کا بدلا میں نیکی سے دوں یہ تربیت اگر معاشرے میں پیدا ہوگی یہ دھوکہ ختم ہوگا اپنی اولاد کو اس دھوکے سے محفوظ رکھوں ان کو سکھاؤں کہ تربیت دوں ان کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ دھوکہ کیا ہے دھوکہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور لہٰذا اس دھوکے سے بچا جائے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور یہ دو چیزیں انسان کو دھوکے سے روک سکتی ہیں جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی ہے جو لوگ کاروبار کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں لوگوں کو چیزیں بیچتے ہیں تو کم کر کے اور خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اللہ بہتون علی نادیم یہ لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے ان کو ان کا یقیدہ نہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے اس دن کے لیے کھڑا جو بڑا ہی دن ہے بڑا بھاری دن ہے یوم یوم یقوم الناس لرب العالمین اس تصور کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل کھڑا ہو کر رب کو حساب دینا ہے آج یہ شخص بے وقوف بن کے چلا جائے گا آج میں کسی کو دھوکہ دے دوں گا آج میں کسی کو دھوکے سے بے وقوف بنا کر فائدے سمیٹ لوں گا یہ تو دھوکہ حاصل کر کے چلا گیا ہو سکتا ہے اس کو اس دھوکے کا علم ہو بھی یا نہ ہو وہ جان بھی سکے یا نہ جان سکے اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا وہ شخص چلا گیا بعد میں زندگی کے کسی لمحے پر اسے پتہ چلا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اب وہ اس دھوکے کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ چیز آپ کے نامائے اعمال میں بھی موجود ہے اور اس کے نامائے اعمال میں بھی موجود ہے اس کا حساب لینے والا وہ رب ہے وما خان اور ابو کا نسیہ جو بھولنے والا نہیں ہے ایک ایک چیز کا اس نے حساب لینا ہے لہذا معاشرے سے اس گند کو ختم کیجیے جب تک یہ دھوکہ ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگا ہماری ایک مشکل اور مصیبت پریشانی کی ہے کہ ہم دھوکہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ تو صرف ہمارے ہاں سرکاری لوگ دیتے ہیں صدر وزیر اعظم یہ سارے وزرا بس یہ صرف دھوکے باز ہیں یہی کرپٹ ہے ہم لوگ بالکل صاف ستھرے ہیں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہم دھوکہ نہیں دیتے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دھوکا ہمارے ہاں معاشرے کے نچلے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے تک ایک ایک طبقے کے اندر ایک ایک فرد کے اندر اللہ مربی جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے جس کو اللہ بچا کر رکھے وہ بچا ہوا ہے ورنہ یہ دھوکا یہ فراڈ یہ کرپشن تو معاشرے کے ایک ہی طبقے کے اندر موجود ہے اس طرح سے موجود ہے کہ آپ کے گھر کے باہر سے کچرا اٹھانے والا ایک جمع دار بھی جب تک آپ اس کو الگ سے پیسے نہ دیں باوجود اس کے کہ اس کو حکومت نے رکھا ہے حکومت کی طرف سے تنخواہ ہے لیکن جب تک آپ الگ سے پیسے نہ دیں وہ کے کے گھر کے بار سے کچرا نہیں اٹھائے گا یہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے یہاں سے دھوکا شروع ہوتا ہے اور یہ دھوکا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے معاشرے کے ایک ایک طبقے میں آپ نظر اٹھائیے ہر طبقہ دھوکا دے رہا ہے ہر طبقہ دھوکا کھا رہا ہے دھوکا دے بھی رہا ہے اور دھوکا کھا بھی رہا ہے یہ معاشرہ آخر کب تک اس طریقے سے چلے گا معاشرے برباد ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اصولوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہے. تاکہ ہماری برباد ہوں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہ اعلان ہے علاقہ ہے ضلع سانگڑ میں سنجوروں کے نام سے مسجد اور مدرسہ ہے اور یہاں پر مدرسے کے اندر کافی طلبہ بھی موجود ہیں استاد بھی ہیں اور یہاں جو صاحب ذمہ دار ہیں قاری اعجاز صاحب میں ذاتی طور پر انہیں جانتا بھی ہوں ادارہ چلا رہے ہیں کافی عرصے سے مالی مشکلات کا شکار ہیں ساتھی نماز کے بعد باہر موجود ہوں گے تمام ساتھی ان کے ساتھ تعاون فرمائے اسی طرح بیماروں کے لیے دعا کی درخواست آئی اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا ہے کام نصیب فرمائے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان له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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أصلح ولا تأمور المسلمين اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنع عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون